اس کے بعد یہاں پہ فرماتے ہیں ولاق عالم تم اور تم یہ جانتے ہو اساتذہ تو یہ کہتے تھے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے پہلی جو اوپر سے ان کی حرکت شروع ہو رہی ہے یہ ساری چلی جا رہی ہے اور چھیاسٹھ نمبر آیت کے بعد بھی بعد دوسری شروع ہوتی ہے سڑسٹھ نمبر آیت سے ہے نا اسے کل بتایا تھا لیکن خیال یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کہ پہاڑ اٹھایا اور اس طرح کیا یہ ایک ان کی حرکت ہے اور یہ دوسری ان کی حرکت ہے تو یہ بالکل ذاتی طور پہ خیالات ہے اس حادثہ نے یہ نہیں کہا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اسے الگ مان لیا جائے تو یہ دوسری ان کی حرکت ہے جس حرکت پہ اللہ تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا یہ دوسری قباثت ہے دوسری شرارت ہے ولاقد عالم تم اور تم اچھی طرح جانتے ہو لام کا لفظ لائے لغت کے اعتبار سے ضروری کے معنی میں آ گیا اور قد قد جب ماضی پر آ جائے قد کا لفظ تو یہ قسم کے معنی میں آ جاتا ہے عربوں میں یعنی ضرور بزر تم جانتے ہو اور آسان ترجمہ کریں تو قسم ہے تم جانتے ہو اس چیز کو ضرور جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے جو بات کہی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے بنی اسرائیل میں سب جانتے تھے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی صرف اشارہ ہی کافی تک جو کچھ ہوا تھا جیسے آج کے زمانے میں اور آج سے شاید دس سال بعد بھی صرف اشارہ ہی کافی کو جو کچھ نائن الیون میں ہوا تھا کوئی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں اللہ نبالا اور اچھی طرح خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کو نا ادا جنہوں نے حد سے بڑھ گئے زیادتی کی من تم میں سے ابن اسرائیل تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی سب ہفتے کے دن کے بارے میں سب کہتے ہیں تعتل کو تعطل کا مطلب بیکاری جس دن کوئی کام نہ ہو چھٹی چھٹی کے دن تم نے کیا کیا عام طور پر تو رائے یہی ہے کہ ہفتے کے دن اور یو مس سب کہتے ہیں ہفتے کو ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کی تشریح نہیں وقت بھی نہیں اتنا انور شاہ صاحب رحمت اللہ آر کہتے تھے بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے ہم نے حدیث لوگوں سے پڑھی ہے آ, ان کے وہ استاد تھے یعنی انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ ہمارے استاد تھے وہ کہتے ہیں حضرت یہ فرماتے تھے صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے کہ یوم مصب سے مراد ہفتے کا دن نہیں یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کبھی آپ کتابیں پڑھیں تو کہیں یہ چیز مل جائے شاید وہ کہتے تھے یوم مسب سے مراد چھٹی کا دن ہے اور چھٹی کا دن کوئی بھی ہو سکتا ضروری نہیں کہ ہفتہ یو اور دلیل اس کی وجہ دیتے تھے کہ یہ یوم السبت اور یوم الاحد اور یوم الفنین ہفتہ اتوار سوموار اور یہ جو دن ہیں وہ کہتے تھے یہ دنوں کے نام تو بعد میں شروع ہوئے اور بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں اتفاق ایسا ہے کہ بعد میں ہفتے ہی کے دن چھٹی کے لیے رکھ لیا تو اس لیے یوم السبت کو لوگ ہفتہ کہنے لگے ہفتے کے لیے یوم مصحف کا لفظ استعمال کرنے لگے وگرنہ اصل میں جو بھی چھٹی کا دن کا ہوگا ہفتے میں ایک دن ہوتا ہوگا یہ ان کی تحقیق تھی لیکن عام طور پر محدسین اور محسرین اس سے یومب سے ہفتے, ہفتے کا دن مراد دیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہفتے کے دن یاد کرو کیا ہوا تھا اور تم اچھی طرح جانتے ہو وہ ہفتے کا دن تو آ ذہن میں سب یہودیوں کے بنی اسرائیل کے کہ ہاں ہفتے کے دن یہ چیز ہوئی تھی ہوا کیا اللہ تعالی نے منع کر دیا اور کہا کہ جو چھٹی کا تعطیل کا دن ہے یا ہفتے کا دن ہے اس دن صرف میری عبادت کرنی ہے اور وقت اس کا شروع ہو جائے گا جمعے کو جب سورج ڈوبتا ہے اس سے لے کر ہفتے کی رات تک جب ہفتے کا سورج ڈوبتا ہے چوبیس گھنٹے کوئی کام نہیں کرنا بائبل میں بھی ہے کہ جو بھی بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بھی اس پاک دن میں کوئی کام کرے اسے قتل کر دیا جائے مار دیا جائے یہ اب بھی ہے عبادت یہ چیز عیسائیوں میں بھی تھی عیسائیوں نے اتوار کا دن اور یہی چیز مسلمانوں میں بھی ہے لیکن مسلمانوں میں اللہ نے وقت تھوڑا کر دیا اور وہ وقت ہے جمعے کے دن پہلی آزان جب ہوتی ہے اس سے لے کے نماز کے بعد تک کا اسی لیے جمعے کے دن پہلی آزان کے بعد کوئی بھی دنیا کا کام وہ حرام ہے منع ہے کبیرہ گنا ہے وہ کہتے ہیں مت کرو حتیٰ کہ اگر کسی انسان نے سودا کر لیا جمعے کی پہلی آزان ہوئی فرض کیجیے ساڑھے بارہ فرض کیجیے اور اس نے کسی مکان اور گاڑی کا سودا کر لیا کسی چیز کا پون بجے کر لیا ایک بجے کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس بی کو اس سودے کو ختم کیا جائے اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ قائم کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے تم کتنے کی بیچ رہے ہو ہم کتنے کی خرید رہے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی آزان کے بعد سے لے کے جمعے کی نماز سے فارغ ہونے تک کوئی کام نہیں ہے سوائے نماز کی تیاری اسی لیے جو اچھے لوگ تھے محققین وہ لوگ جمعے کی پہلی آزان اور اس کے بعد پندرہ بیس منٹ ہی بس دیتے تھے کہ وضو کر لے جس نے غسل کرنا ہے غسل کر لے مسجد آئے نماز پڑھے وہ اتنے لمبے وقفے کرتے ہی نہیں اور اب بھی ہندوستان میں کئی جگہ ہمیں یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ پہلی آزان ہوتی ہے اس کے بعد اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے کہ کوئی وضو کر لے سنتیں پڑھ لے اور پھر دوسری آزان خطبہ ہوا بس نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد واز ہوتا ہے نماز کے بعد تقریریں ہوتی ہیں پھر جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے اور پاکستان میں اس کا الٹا رواج چل پڑا ہے کہ وہ کرتے ہیں ساڑھے بارہ پہلی آزان ہو گئی اب اس کے بعد جو تقریر شروع ہوگی تو ڈیڑھ بجے دو بجے تک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس ڈیڑھ گھنٹے میں کوئی کرے کیا تقریر سننے آئے تو وہاں تو ساری پالیٹکس ہے انٹرنیشنل وہ بھی اس سے تو بات نہیں نا اس سے کم تو مسلمانوں کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے یہ ہے حال تو حد یہ ہے کہ ابھی اس سفر سے پہلے ایک جگہ جانا تھا تانگے میں ایک جگہ بیٹھ کے تو بڑے عرصے کے بعد بڑی مدت کے بعد تو وہ تانگے والا گھوڑا چلا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ بش نے جو کچھ کیا ہے نا نہ ٹھیک نہیں کیا ہم حیران کہ سبحان اللہ تانگا اور گھوڑا چلا رہا ہے اردو بولنی نہیں آتی اور بش پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک نہیں کیا انٹرنیشنل لیول سے کم تو مسلمانوں میں بات نہ نہ ہوئی سا چاہے انہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ پالیسیز بنتی کہتے ہیں پالیسی بنانا تو دور کی بات سا کچھ نہ پتا ہو. لیکن بات کرنی ہے ایسی انٹرنیشنل لیول اسٹینڈرڈ ایسا ہے تو ممبر سے جب ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ سوائے پالیٹکس کے اور سوائے اس کے فلاں گمراہ اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا جب کچھ نہ ملے لوگ کریں کیا اس لیے جمعے کی نماز احتیاط کرنی چاہیے اس میں کہ پہلی آزان اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ رکھا ہی نہ جائے بس اتنا ہی وقفہ ہو کہ لوگ آئیں اور آ کے سنتیں پڑھیں اور وضو کرنا ہے جس نے غسل کرنا ہے کر کے آ جائے پندرہ بیس منٹ بس اس کے لیے کافی ہے اس سے زیادہ نہ دے وگرنا مسجد کی کمیٹی گناہ ہوگی لوگ تو ہوں گے ہی ہوں گے یہ بھی گناہگار ہوں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو اتنا طویل وقفہ دیا شرن مسئلہ یہی ہے نہ یہ نماز دیر سے کریں نہ لوگ نہ لوگوں کو ایسا موقع ملے جب یہ کریں گے تو لوگوں کو بھی موقع ملے گا نا تو اس لیے یہ جو جمعہ ہے اس کا جو وقت ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں کوئی کام نہ کرے حتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے متعلق فرمایا کہ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں اور تیسرے نے کہا نہ بات کرو تو آپ نے فرمایا اس نے بھی غلط حرکت کی یہ سارا وقت ہے ہی خدا کی عبادت کے لیے کیا بات یہ تو خطبے کی باتیں آ جائیں گی سورہ جمعہ بھی آئے گی انشاءاللہ پڑھیں گے خطبہ بھی ضروری ہے فرض ہے وہ واجب ہے ضروری ہے اچھا تو مسلمانوں میں یہ وقفہ اللہ نے کر دیا ایک اور حدیث سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے مزدور رکھا اور صبح سے لے کے زہر تک اس سے کام کرایا اور اسے اس کی اجرت دے دی پھر اسے دوسرے مزدور کی ضرورت پیش آئی تو اس نے زہر سے لے کے عصر تک کا کام کرایا پھر اسے اجرت دے دی پھر اس نے تیسرے مزدور کو رکھا اور اثر سے مغرب تک اس نے کام کرایا اور دوہری اجرت دی ڈبل تو جو پہلے دو مزدور تھے انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نے کام ہم سے تھوڑا کیا ہے اثر سے مغرب تک کم وقفہ ہوتا ہے اور پیسے اسے دگنے ملیں تو مالک نے کہا کیا میں نے تم پہ زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے نے کہا نہیں تو اس نے کہا وہ میرا انصاف تھا اور یہ میری رحمت کہ میں نے انہیں اس مزدور کو تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے دے دیے یہ میری رحمت ہے ڈبل اجرت مل گئی اور آپ نے فرمایا وہ پہلے یہودی تھے اور دوسرے عیسائی تھے اور تیسرے تم لوگ یہ امت اس حدیث سے آپ دیکھیے مجتہدین سوچتے کیسے ہیں اجتہاد کیسے ہوتا ہے یہ حدیث ہر آدمی سنتا ہے خوش ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑی تعریف ہے, ہے بھی یوں ابو ابونیفا رحمۃ اللہ جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زہر اور اثر کے درمیان زیادہ وقت ہوگا بنسبت اس وقت کے جو اثر سے مغرب تک ہے تو یہ حدیث ٹھیک ہوگی نا تو انہوں نے کہا زہر سے اثر زیادہ وقت رکھو اور اثر سے مغرب کم وقت رکھو تب جا کر اس حدیث کے مطابق ہوتا ہے مجتہدین ایسے سوچتے ہیں ایک خاص دماغ ہے نا قانونی تو قانونی پہلوؤں پر زیادہ غور کرتے ہیں تو بہرحال مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ تم جمعے کے دن بس عبادت کرنی ہے اور اب جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اس امت کے حالات میں جن چیزوں کو دخل ہے نا اس امت کی تباہی میں اس میں سے یہ چیزیں ہیں کہ جو خالص عبادت کا وقت تھا یہ اس وقت کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خدا کا گھر بیت اللہ کی جو تعظیم ہونی چاہیے تھی اس تعظیم میں بڑی کمی آ گئی حج پہ آپ میں سے کچھ لوگ اب بھی جا رہے ہیں جاتے رہتے ہیں کچھ لوگ جو خدا کے گھر کی عزت احترام اس کا شرف اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا اتنی آوازیں شور دھکم پہل کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ چیزیں مجموعی حالات پر بڑا غلط اثر ڈالتی تو اشار فرمایا یہاں کہ تم جانتے ہو ہفتے کے دن کیا ہوا اب انہوں نے کیا کیا اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن ایسے یہی چیز سورہ آراف میں ذرا سی تفصیل سے آئی ہے وہاں چلیں گے تو وہاں انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور امتحان اللہ کی طرف سے ہو گیا اور امتحان یہ ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سامنے آ جاتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ سامنے نہیں آتی تھی امتحان تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. نہ کرتے خدا کی نافرمانی فرمانی نہ امتحانات میں پڑھتے تو یہ مختلف حربے استعمال کرتے تھے گڑھے کھود لیے ساحل پہ اور چھوٹی چھوٹی نالیاں اس میں بنا لیتے تھے ہفتے کے دن وہ نالیاں کھول دیتے تھے جمعے کے دن ہفتے کے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں تو جا کر بند کر دیتے تھے ان نالیوں کو اب مچھلی واپس سمندر میں تو جا نہیں سکتی اور اتوار کے دن جا کے نکال لیتے تھے کہتے تھے اتوار کے دن کا شکار ہے ہفتے کا تھوڑا ہی یہ ہی لے کرتے تھے اور اسی طرح ڈوری پھینک دی اور اسے باندھ دیا کسی چیز سے مچھلی نے جب نگل لیا تو ڈورا تو بندھا ہوا ہے مچھلی تڑپ رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اتوار کے دن جا کے مچھلی کو نکال لیں گے تو ہیلے جو لوگ کرتے ہیں دو طرح کے ایک تو ہیلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی آدمی کا حق غصب ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اس کو کسی طرح سے واپس دلایا جائے یہ شرن درست بھی ہے میں پارے میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے ان بات وہاں پہ تو ہوگی اور ایک ہیلا اس کیا جاتا ہے کہ شریعت کا حق ختم کیا جائے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے کوئی بھی آدمی اگر ایسا ہیلا کرے جس سے کسی کا حق ساکت ہوتا ہو کسی کا حق مارا جاتا ہو یہ حرام کاموں میں سے ایک کام ہے اور اللہ کے اس پہ گرفت بھی ہے عذاب بھی تو یہ ہیلا یہ ایسے کرتے تھے اللہ کا اعلی نے فرمایا میں فکل نہ ہم نے ان سے کہا عبادت کے دن میں ایسی حرکتیں کرتے ہو کونوں پھر دتن بندر بن جاؤ خاصئین دھتکارے ہوئے رسوا کیے ہو خسا کسی چیز کو نفرت سے ہٹا دینا کا ہو ایک جگہ آیا قرآن پاک میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم کہیں گے چلے جاؤ تم یہاں سے یہ ہے خاص تو ارشاد فرمایا یہ مسک ہوا ہے حضرت داود علیہ السلط والسلام کے زمانے میں اور استے داود علیہ سلاۃ والسلام کا زمانہ اب جو کہا جاتا ہے وہ نو سو تہتر قبل مسیح کا زمانہ گنا جاتا ہے کیونکہ کی جو حکومت تھی وہ دس سو تیرہ تک قائم رہی ہے نو سو تہتر قبل مسیح سے لے کے اور دس سو تیرہ تک کتنا عرصہ ہوا چالیس سال تقریبا دس سو تیرہ سے نو سو جی الٹا چلیں گے چالیس برس ہوئے اتنے سال ان کی حکومت رہی ہے اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے ایلا ایک جگہ تھی یہ وہ جگہ ہے جس کو آپ بائبل میں آج اگر دیکھیں گے آپ تو ایلات کے نام سے ملے گی اور اگر مشرق وسطی کا نقشہ دیکھیں تو وہاں پر اقبا کے نام سے ملے گی یہ جو خلیج اقبا بہت مشہور خلیج اقبا بندرگاہ ہے نا اس کے کنارے پہ واقعہ یہ پیش آیا موسا صلاحت اسلام کی تو بہت بات کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا کرت و ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ اور یہ بندر جو تھے مسک ہو گئے تین جماعتیں پیدا ہو گئیں ایک جماعت ایسی تھی جو انہیں روکتی تھی کہ یہ حرکتیں نہ کرو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے اس کھیلنے کو چھوڑ اور ایک وہ تھے جو یہ اور تیسرے وہ تھے جو کہتے تھے اس قوم نے تباہ ہونا ہی ہے انہوں نے برباد ہونا ہی ہے کیوں خام خا اپنا سر کھپاتے ہو ان کے ساتھ ان کا انجام تباہی کا تو بچے وہی لوگ جن لوگوں نے تلقین کی نصیحت کی منع کیا کہ یہ کام نہ کرو اللہ کے دین کے خلاف چل جاتی ہے بات تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی برائی دیکھے تو اپنی حد تک کہہ دینا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے نہ کرو باقی کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ رولمانی نے اس موقع پر دو چیزیں اچھی لکھی ہیں ایک چیز تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ عبادت کو اللہ نے ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ ہفتے کے دن ایک خاص وقت ہو گیا نا اور ہیر بھی بتا دی کہ ایسے عبادت کرنی تو کہتے ہیں کہ جس عبادت کو اللہ نے جس سےت کے ساتھ مخصوص کر دیا جب وہ اس کی رعایت نہیں کرتا جب اس طرح عبادت نہیں کرتا تو پھر اندر جو استعداد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے نور ضائع ہو جاتا ہے پس نماز کو اللہ نے بتا دیا کہ اتنے سے اتنے وقت میں پڑھنی ہے تو اب وہ اس کو قضا کر دیتا ہے تو وہ جو اندر نور ہے ہدایت کا نور ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے اور مانوی طور پر انسان پر جس جانور کی حیثیت غالب آتی ہے آدمی اسی طرح کا ہو جاتا ہے ظاہر میں اس امت میں مسخ نہیں رہا کوئی کوئی بھی کام کرتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ نے بتایا میری امت پہ مسخ نہیں آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے تین دعائیں مانگی تھیں اور دو دعائیں اللہ تعالی نے میری قبول فرما لی ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ میری پوری امت مجموعی طور پر قحت سے ہلاک نہ ہو تم اس سے فرمایا ٹھیک اور میں نے کہا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں چہرے نہ تبدیل کیے جائیں فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے اور میں نے کہا انہیں اتحاد دے دیا جائے تو لگا رہا نے فرمایا یہ نہیں یہ نہیں ہوگا اور ایک جگہ آیا ہے کہ یہ خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے کافی ایک روایت میں یہ بھی آیا تو وہ جو مشق ہے نا چہروں کا بدلنا وہ تو رہا نہیں لیکن جس آدمی پر جس چانور کی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے اہل نظر اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو, جو, جو لوگوں کو مختلف حیثیتوں سے دیکھتے ہیں کہ کسی انسان پہ فضول کاموں کا غلبہ ہے ہر جگہ شرارت ہر جگہ اچھل کود بے کار میں لوگوں کو تنگ کرنا خام خواہ اللہ کی مخلوق کو ستانا وہ کہتے ہیں ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں بندر ہو گیا کیونکہ اس کا کام یہی ہے اسی طرح ان لوگوں کو تکلیف پہنچانا جن لوگوں نے احسان کیا ہوا ہو جنہوں نے ہمیشہ خیال رکھا ہے احسان کیا ہے انہیں ہی ڈسنے لگ جانا اور انہی کو انہی کی پریشانی کا موجب بننا اور وقت جانے نہ دینا ہاتھ سے ان لوگوں کو کاٹنا وہ کہتے ہیں ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں بچھو ہو گیا ہے اس کی حالت کی فطرت ایسی تبدیل ہوگی تو مختلف لوگوں کو اہل اللہ کو جو جانور نظر آتے تھے نا وہ یہی بات تھی کہ انسان ظاہر میں رہ گیا ہے حقیقت میں انسانی وجود ختم ہو جاتا ہے صاحب المانی نے اس جگہ اس پہ بڑی اچھی باتیں لکھی یہ تو ہوئی پہلی چیز اس کو مان لیں یا یہ کہ جیسے ہم نے ارج کیا تھا کہ دوسری ان کے آباء اجراد